سر السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ انا ومنی طباء علی وسلم معذد مکرم وسام وسامیات اللہ, اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے داوا سینٹر کے نئے سال کا اردو شعبے کی طرف سے پہلا دور علمیہ منعقد ہونے جا رہا ہے یہ گرچہ اس سال کا پہلا دور علمیہ ہے لیکن اس طرح کے علمی کورسز اور دورات علمیہ جبیل ڈعبا سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے کافی تعداد میں ہو چکے ہیں یہ تقریباً پینتیسواں دور علمیہ ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبیل ڈعوا سنٹر کے شعبے کی طرف سے ہمارے جو متعرین ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی دینی رہنمائی کے لیے کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے آج کا جو دورہ ہے بہت ہی اہم دورہ ہے اور یہ دورہ ایک مشہور کتاب ہے جو گرچہ بہت مختصر ہے لیکن اپنے باب میں بہت ہی اہم کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے شروع سنہ عقیدے پر مشتم عقیدے کی کتاب ہے اور چوتھی صدی کے عالم دین علامہ امام بربہاری رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف ہے گرچہ ایک کتاب بہت مختصر ہے لیکن اپنے باب میں بہت ہی اہم ہے مصر رحمتہ اللہ علیہ کی کسی دیگر تصریف کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا ہے لیکن ان کی اس کتاب نے ان کو پوری تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے یہ کتاب عقیدے کے باب میں انتہائی محتمد اور مستند کتاب ہے گرچہ مختصر ہے لیکن بہت ہی اہم ہے گرچہ ان کی بہت سارے تصانیف نہیں ہیں لیکن اپنی ایک تصریف ہی کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے آدمی کثرت معلومات کی بنیاد پر نہیں پہچانا جاتا آدمی کی اہمیت اس کے تحقیق کی بنیاد پر اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات کہاں تک کتاب و سنت کے موافق ہے اس کی بنیاد پر ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے تو یہ کتاب گرچہ بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی اہم ہے اور اس کتاب کی شرح آپ کے جب دعویٰ سینٹر کی طرف سے اسے پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن کتاب ایسی ہے کہ اس کی جتنی بار بھی شرح کی جائے کم ہے اور ایک بار کسی کتاب کی شرح کا ہو جانا اس بات کے لیے معنی اور رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کتاب کی دوبارہ شرح نہ کی جائے ایک کتاب کی کئی کئی شرح ہوتی ہیں صحیح بخاری کی کس قدر شرحیں ہیں جو علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں ایسی کتاب و توحید ہے مملتِ سعودی عرب میں اس کتاب کی یہاں کے جتنے بھی علماء ہیں بڑے بڑے خاص طور پر ان سبوں نے اس کی تفسیر کی ہے اس کی شرح کی ہے کچھ کچھ تو ایسے علماء ہیں کہ کئی کئی شرحیں انہوں نے اس کتاب کی کی ہے تو اگرچہ اس کتاب کی شرح آپ کے سامنے سے پہلے ہو چکی ہے لیکن یہ کتاب ایسی ہے خاص طور سے آج کے پرفتاً دور میں بدعت اور خرافات کا دور ہے اور شرک اور لوگ منحط سے دور ہوتے جا رہے ہیں سلب کے عقیدے اور منحط کو چھوڑ کر کے ایسے وقت میں اس کتاب کا پڑھنا اسے یاد کرنا اس کی شرح کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اسی لیے اس کتاب کی شرح اب لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس کتاب کی شرح کریں گے شیخ ڈاکٹر کلیم الدین یوسف حفیظ اللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کے جب دعویٰ سینٹر میں اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں کئی بار دور علمیاں کروا چکے ہیں سالہ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور ان کے تحریروں سے ایک پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تقریر سے دروس اور بیانات سے بھی پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص عالم دین بھی ہو مقرر بھی ہو ایسی شخصیات پائی جاتی رہی ہیں انہیں میں سے ہمارے شیخ یوسف علیم الدین یوسف ابو احمد حفظ اللہ صاحب ابو احمد صاحب کے الحمدللہ اللہ حرب العالمین نے علم سے بھی نوازا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تقریر اور بیان اور زبان کی صلاحیت بھی اللہ حرب العالمین آپ کو عطا کر رکھی ہے آپ کی بہت ساری نمایاں خصوصیات ہیں انہی میں سے منہج سلب سلا بستگی اور اس کی نشر و اشاعت توحید اور سنت کے لیے درد اور تڑپ اور جذبہ آپ کی تحریروں میں اور آپ کی تقریروں میں نظر آتا ہے جب بھی کوئی منہج صلف کے خلاف کوئی تحریر آتی ہے سب سے پہلے جواب دینے والوں میں اگر کوئی شخصیت سامنے آتی ہے تو شیخ کلیم الدین یوسف عبداللہ کی ہے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور آپ یہاں تشریف لائیں کل شیخ کا کئی فورٹین میں پروگرام تھا ماشاء اللہ تقوا کے موضوع پر انتہائی گہرا قدر اور بہت ہی پرتاثیر شیخ کا بیان تھا اور وہاں کے لوگوں نے اور اس طریقے جو میڈیا سے وابستہ ہیں ان لوگوں نے بھی شیخ کے درس سے بہت فائدہ اٹھایا تو یہ ہمارے لیے شادت کی بات ہے کہ شیخ حفیظ اللہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس کتاب کے شرح کے لیے حاضر ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ درس کا آغاز فرمائیں ساتھ ہی ساتھ یہ بعد بھی بیان کر دیں جیسا کہ شیخ عصور صاحب نے اعلان میں کہا کہ دو دن کا دورہ علمیہ ہے آج عصر کے بعد سے ابھی شروع ہو چکا الحمدللہ اور پھر رات تک یہ پروگرام رہے گا ساڑھے آٹھ نو بجے تک اور کل پھر اثر کے بعد انشاءاللہ شاء پروگرام شروع ہوگا اور پھر رات کے ساڑھے آٹھ نو بجے تک یہ پروگرام چلے گا علم کے لیے انسان کو وقت دینا پڑتا ہے علم بہت قیمتی چیز ہے توحید کا علم عقیدے کا علم منہج صرف کا علم یہ دنیا کی سب سے عظیم چیز ہے سب سے عظیم دولت ہے اس کے لیے دنیا کی ساری دولتیں اگر صف کر کے آپ کے دولت مل جائے تو بھی آپ فسارے میں نہیں رہیں گے الحمدللہ للہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا ہے آپ سب لوگ یہاں آئے ہیں اور شیخ خود مدینہ سے چل کر کے آپ لوگوں کی علمی تشنگی بجھانے کے لیے وہاں تشریف لائیں اور یہ جو کتاب ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے خاص طور سے آج کے دور میں جب عقید توحید کا علم نہیں ہوگا تو دنیا کے اندر شرک اور بدعت پھیلیں گی سنت کا علم اٹھے گا بدعت پھیلیں گی وہ اثر جسے بارہا ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ دنیا میں شرک کیسے پیدا ہوا اس اثر کے اندر بیان کیا گیا کہ اس سخل علم جب علم اٹھ گیا یعنی توحید کا علم اٹھ گیا تب دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا جب سنت اٹھ جائے گی بدعت اور خرافات پیدا ہوتی ہیں جب منہج سلم سے لوگ دور ہوں گے تو جو خلف ہیں اہل بدعات ہیں بدعت و خرافات کا ہیں اور اس طریقے سے منہج سلب کے خلاف ہیں لوگ ان سے وابستہ ہوں گے اور اس طریقے سے ان کی بدعت و خرافات پھیلیں گے تو بہت ضروری ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ایسے علماء سے علم حاصل کریں جو منہج صلب کے بے باک ترجمان ہیں بغیر کسی خوف کے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کی بغیر ایسے لوگوں سے وابستگی یہ ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے آج انسان اپنی صحت کا کا بہت خیال رکھتا ہے کھانے پینے بہت احتیاط کرتا ہے لیکن دین کے معاملے میں اس کے پاس کوئی احتیاط نہیں ہوتی ہے جو مل گیا وہ لے لیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کھانے میں ہر چیز آپ نہیں کھاتے ہیں بہت احتیاط کرتے ہیں اپنے جسم کی صحت کا اتنا ہم خیال رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دین اور عقیدے کی صحت کا ہم کو خیال ہونا چاہیے کیونکہ یہی تندرستی آپ کو جہنم سے بچائے گی عقیدے اور توحید اور سنت کی درستگی اور اس کی صحت یہی آپ کو جہنم سے بچائے گی اور یہی آپ کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی ہے اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور آپ کے مرحج میں گڑبڑی ہے فساد ہے تو آپ دنیا کی ہر نیکی کر جائیے آپ کی کسی بھی نیکی کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کی ہاں نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ ایسے دورہ سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں جو کتاب اپنے موضوع پر انتہائی اہم کتاب ہے گھر سے بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی اہم اور مستند کتاب ہے یہاں کے بڑے بڑے علما نے اس کتاب کی شرح کی ہے اور اس کتاب کو پڑھایا ہے تو یہ کتاب رکھی گئی ہے اب میں مزید اور نہ کچھ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں شیخ اپنے علم سے ہمیں فائدہ پہنچائیں ہماری اصلاح فرمائیں اور اس طریقے سے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ سکون اطمینان کے ساتھ اس درست کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ہم اپنے عقیدے کی صلاح کریں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو سلب سارن کے عقیدے و منہذ پر قائم رکھے اور اللہ ابراہمین ہمیں ہر طرح کی بدعت اور خرابات سے محفوظ رکھے جزاکم اللہ خیر و صلی محمد ولیہ و صاحب اجمائین ٹھیک ہے تھوڑا دل کرنا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ان لا اله الا انا فاعبدون حق اسم كي حمد وثنا تعريف وتوصيف اللہ رب العزت زن جلال کے لیے لائق و زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین آپ کے سامنے ایک کتاب جو کہ بہت ہی مشہور جس کے تعلق سے مختصر تعارف ہمارے محترم شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ نے کرائی ہے شرح السنہ جو امام ابو الحسن بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کا دورہ تدریبیہ آج اور کل منعقد کیا گیا کتاب کا نام شرح السنہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نشر و اشاعت کے لیے اور جسے سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ جاری فرمایا عقیدہ کے لیے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وماس من قبل من کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اپنے آخری رسول کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب کو ہم نے توحید کی دعوت دے کر کے بھیجا کہ تم جا کر کے لوگوں کو توحید سکھاؤ چنانچہ آپ دیکھیں اسلام میں اگر کسی کو داخل ہونا تو اسے کلمہ توحید کا اقرار کرنا پڑے گا جس کسی کو بھی داخل ہونا چاہے وہ جتنا پڑھا لکھا ہو جتنا تہذیب یافتہ ہو دولت مند ہو فقیر ہو محتاج ہو قلاش ہو داخل ہونا ہے سب کسی کے لیے ایک معیار ہے کلمہ توحید اور اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے پوری دنیا کا مشہور شخص ہو دولت مند ہو غنی ہو محتاج ہو فقیر ہو بے بس ہو منکانہ آخر کلام ہی لا دخل داخل ہونا ہے لا الہ اللہ دنیا سے جانا ہے لا عقیدہ توحید اتنی اہم چیز ہے کہ پوری دنیا پوری زندگی بھر آپ نیکی کرتے رہے پوری زندگی بھر ہر قسم کی نیکی کر لی. لیکن آخیر میں اگر شرک پر آپ کا خاتمہ ہوا تو یہ شرک تمام نیکیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دی. لیکن اگر پوری زندگی آپ نے برائی کی ہر قسم کی برائی انجام دی دنیا میں جس برائی کا آپ تصور کر سکتے ہیں تمام برائیاں آپ سوچ لیجئے ایک آدمی انجام دیتا ہے لیکن آخیر میں مرنے سے قبل سچے دل سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لے کلمہ شہادت پڑھ لے تو صرف ایک کلمہ شہادت اس کی پوری برائیوں کو پورے گناہوں کو خاکستر کرتی یہ عقید ہے توحید اس کی اس کے وزن کا اس کی قیمت کا آپ اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یوجاجول یوم قیامت کے دن سارے لوگ موجود ہوں گے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے بہت گناہ کیا ہوگا اتنا زیادہ گناہ کیا ہوگا کہ اس کے پاس گناہوں کے ننانوے دفتر ہوں گے رجسٹر اور ہمارے جیسا رجسٹر نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رجسٹر اس کا تاحد نگاہ ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا اور ایسا ایسا ننانوے رجسٹر ہوگا جس میں صرف اس کے گناہ لکھے ہوں گے فلا گنا کیا فلا گنا کیا فلا گنا کیا صرف گنا دیکھ کر کے بندہ ڈر جائے گا اور پھر سوچے گا کہ آج تو ہماری ہلاکت یقینی اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا آج عدل کا دن بلکہ اللہ کہے گا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا رائی کا دانا ہوتا ہے اس کو پیس دیں تو اس سے جو ذرہ نکلتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں اتنا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے چنانچہ اللہ رب العالمین کے 99 دفتر لے آئے میزان ہوگا قیامت کے دن جس کا ذکر اسی کتاب میں آئے گا میزان کس کو کہتے ہیں ایک طرف اس کے دو پلڑے ہوں گے ترازو ہوگا جس میں سب کے اعمال تولے جائیں گے ایک طرف ننانوے رجسٹر رکھے جائیں گے پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس جو کلمہ والا بطاقہ ہے شہادہ لا الہ الا اللہ والا عقیدۂ توحید والا اس نے جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا اور اپنے عقیدے کو شرک سے ملوث نہیں کیا تھا وہ کلمہ والا کارڈ کہاں جب لائے جائے گا چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے تو یہ آدمی کہ ننانوے دفتروں کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ ایک ایک دفتر نگاہ کے برابر یعنی جتنی دور تک نگاہ جائے گا اتنا بڑا دفتر پھر اللہ کہے گا تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اتنے بڑے بڑے دفتر کو ننانوے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ چھوٹا سا کارڈ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا کلمہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ نیچے جھک جائے گا یہ عقیدہ توحید کا وزن اللہ رب العالمین کے ہاں کلیمہ کا عقید توحید کا کتاب اللہ کا سنت رسول کا اس نیک عمل کا جو اخلاص اللہیت کے ساتھ کیا جائے اس کا وزن ہوتا ہے اور جو آدمی جتنا مخلص ہوتا ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے گرچے لوگوں کے سامنے بے وزن کیوں نہ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک کے درخت پہ چڑھے مسواک لینے کے لیے تو ان کی کھل گئی تو صحابہ اکرام کو ہنسی آ گئی کیونکہ نہایت پتلی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتب حقو نمین دقت ساقعی. کیا تم لوگ اس کی پتلی پنڈلی کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو یا تمہیں ہنسی آ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلی ہے اللہ کے یہاں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اہد پہاڑ آٹھ کلومیٹر لمبا ہے تین کلومیٹر چوڑا ہے اور ایک سے زائد کلومیٹر اونچا ہے آپ اس کو ایک طرف رکھیں اور ایک انسان کی پتلی سی پنڈلی دیکھ لیں تو پلی کا وزن نہیں تھا اس پنڈلی نے جس عقیدے کو اٹھا رکھا تھا اس کا وزن تھا اسی عقیدے توحید کی وضاحت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنما سے لے کر کے آج تک جو بھی صلاحی علماء آتے رہے ہیں اسی عقیدے کی وضاحت کرتے رہے کیونکہ جنت اسی عقیدے کے لیے قائم کی گئی جہنم اسی عقیدے کا انکار کرنے والے کے لیے قائم کی گئی اللہ کی ناراضگی اسی عقیدے کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کی خوشی اسی عقیدے کے اپنانے والوں کے لیے نبی کی شفاعت اسی عقیدے کے اپنانے والوں کے لیے ایک آدمی نبی سے بہت محبت کرے نبی کے نام پر ہزاروں لوٹا دے بہت زمین نبی کے نام سے وقف کر دے لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی فیلۃ النشا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس کو ملے گی میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرایا تو یہ کتاب جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے اسی عقیدے کا اسی عقیدہ و منہج کا عقیدہ اور منہج دونوں ایک ہی چیز ہے عقیدہ خاص اس بات میں ہے کہ اس میں ان مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے جس کا تعلق توحید سے ہوتا ہے اور منہج کو شمولیت حاصل ہے جس کے اندر عقیدہ اور تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں تو یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی صرف اسی کی وضاحت کے لیے اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اس کی شرح پہلے ہو چکی ہے اور ہم پھر سے اس کی شرح کر رہے ہیں تو ایک آدمی جس ایک کتاب کو جس قدر زیادہ پڑھتا ہے اسی قدر اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے آپ روزانہ سورہ آتے ہر رکت میں پڑھتے ہیں لیکن جب اس کو معانی سے پڑھ لیں اور ہمیشہ سمجھ کر کے پڑھیں اور ہمیشہ اس کو پڑھیں تو کوئی ایک ایسی رکت ہوتی ہے جس میں آپ کو عیا کا نابد و عیا کا نسعین کا معنی سمجھ میں آتا ہے جب اس کی تفسیر سمجھتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا پورے قرآن کا خلاصہ نابود کا نستعین پورے قرآن کا خلاصہ علیہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے انعام کے طور پر یہی ملے گا اللہ رب العالمین نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ان لوگوں کو رکھے گا جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں سلف صالحین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یہ عقیدۂ توحید ہے جس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے کسی چیز میں اللہ رب العالمین چھوٹ دے سکتا ہے معاف کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کے اندر آپ کو چھوٹ دے سکتا ہے عقیدہ توحید میں بٹا 99% بھی آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے اور ایک نہیں ہے تو نہیں چلے گا عقیدے میں بٹا نہیں چلے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاب کرام کو جن کا عقیدہ بالکل پختہ ہو چکا تھا ایک دم پختہ ان کو بھی حالت وفات میں کہہ رہے تھے لا تقید و قبری عیدا تقید و قبری وثنن یعبد کہ میرے, میرے بعد میری قبر کو ایسی چیز نہ بنانا جس کی پرستش کی جا سکے تو صحابہ اکرام جن کو عقیدے کا اتنا علم تھا اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کو سکھاتے تھے بلکہ بعد صحابہ کرام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے نئے نئے داخل ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کر دیا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان سے کہا کہ تم نے جو سوال کیا ہے انہوں نے سوال کیا تھا کہ فلاں ہے بیری کے درخت کا کیا ہم اس سے اپنی تلوار لٹکا کر کے برکت حاصل کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلتم تم کما کالا بنو اسرائی کما قالت بنو اسرائیل مسا کہ تم نے وہی بات کہی جو موسا علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا کہ کیا یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ٹوکتے تھے اب حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع سے غالباً فتح مکہ کا موقع تھا اس میں انہوں نے اپنے والد کی قسم کھا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع فرمایا اور کہا کہ یہ چھوٹا شرک ہے اپنے ما, اپنے ماں باپ کے قسمیں نہ کھاؤ صرف اللہ رب العالمین کے قسمیں کھاؤ لا تحلفوا و تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے تھے ایک صحابی آئے اور کہا ماشا اللہ وشیتا نبی کریم صلی اللہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جملے کی اصلاح کر لو نبی نے ڈائریکٹ کہا اجالت نیل اللہ ندا مجھے تم نے اللہ کا شریک بنا دیا اگر آج آپ کسی کو کہہ دیں تو پوری دنیا میں شور مچا دے گا کہ مولانا صاحب نے ہمیں مشرق قرار دے دیا سنگینی بتانا ہے جملے کی جو آپ استعمال کر رہے ہیں گھر سے کا عقیدہ وہ نہیں ہے لیکن جو استعمال کر رہے ہیں اس سے اس عقیدے کی بو آتی پھر اس صحابی نے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری چاہت اللہ کی چاہت کے برابر نہیں ہو سکتی قل ماشا اللہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے کیونکہ تمام لوگوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے نہ کے برابر تو ہر موقع پر ہر قدم پر ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے خاص کر کے عقیدے کے مسائل میں تنبیہ کرتے اور سمجھاتے اور فوراً ٹوٹتے کہ یہ کام ایسا ہے اس کو ایسے نہیں ایسے کیا کرو چرانچہ ایک آخری بات کر کے اپنی کتاب کو شروع کروں گا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نبی صلی اللہ وسلم نکلے اور نکل کر کے جب سامنے آئے تو وہ صحابہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا من احباً له من النار. کہ جو یہ سمجھتا ہے یا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں استقبال کے لیے یا اس سے ملاقات کے لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس حدیث کو علماء نے عقیدہ کے باب میں ذکر کیا ہے کیونکہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے کسی کے لیے تو عظمت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور یہی تعظیم انسان کو گلو تک پہنچاتی ہے غلو کا دروازہ کھلتا ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکا کرتے تھے سمجھایا کرتے تھے اور فوراً اس کی اصلاح کیا کرتے تھے تاکہ بدعقیدگی کو اسلام کے اندر شریعت کے اندر مسلمانوں کے اندر مسلم معاشرے کے اندر ذرہ برابر بھی راہ نہ ملے عقیدے کی اصلاح کے ہمیشہ اور ہر کسی کو ضرورت رہتی ہے چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ ان کے بعد جو ائمہ آئے ہیں ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ تمام کے تمام ہر بات میں عقیدے کا ذکر کرتے اور ہمیشہ عقیدے کی کتاب پڑھایا کرتے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصنیف کا 80 سے 90% حصہ صرف عقیدے کے بعد میں ہے تو ایک ایک کتاب کو لوگوں نے سو, سو دو دو سو مرتبہ پڑھایا ہے اس کی شرح کی ہے تو عقیدے کو جتنا سیکھیں گے چونکہ عقیدے کا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العالمین سے ہے اتنا اللہ رب العالمین سے آپ, کو آپ کی اور ہماری قربت بڑھے گی اور کون نہیں چاہتا کہ اپنی قربت اللہ رب العالمین سے بڑھائے جو اس کے جتنا قریب ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں اتنا ہی خوشحال ہوگا اور اتنا ہی سعادت مند ہوگا تو ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ کتاب شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل چند امور کا خیال رکھنا ضروری کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی مضمون لکھیں گے یا تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں کتاب سے استفادہ کر لی جائے گا تو ایسے مطلق کہنا درست نہیں ہے خاص کر کے اس وقت جب اس کتاب کا لکھنے والا کوئی منحرف یا بدایتی اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کرنا عوام کے سامنے کیونکہ بدایتی جو ہوتے ہیں اپنی بدعت کو سنت کے ساتھ ملا کر کے پیش کرتے ہیں جیسے شہد میں زہر ملا کر کے پیش کیا جاتا اور سامنے والا اس کی تمیز نہیں کر پاتا کہ کون سنت ہے کون بدت تو کتاب کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل دو چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے دو چیزیں بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے لیکن عوام کے لیے اور خواص کے لیے دو چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ایک یہ کہ کتاب جو لکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ اور منہج کیا ہے کیونکہ جو عقیدہ اور منہج ہوگا اسی کے مطابق وہ اپنی بات کو لکھیں گے اسی کے مطابق وہ اپنی بات کو لکھیں گے اگر ایک معاہد ہوگا تو کھیل کے میدان میں بھی آپ کو توحید سکھائے گا کھیل کے میدان میں بھی آپ کو توحید ہی سکھائے گا مسجد تو چھوڑ دیجئے اور حلقہ علم جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور ایک بدعتی ہوگا تو کھیل کے میدان میں بھی آپ کو بدعت سکھائے گا اور اس کو وہ سنت قرار دے گا تو جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے عقیدے کے متعلق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا عقیدہ کیا تھا اگر آپ اس کتاب کو کے اوپر نقد کرنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے معلوم رہے کہ لکھنے والے سلفی ہیں یا ان کا ان کا عقیدہ اشریت کا ہے یا سوفیت کا ہے یا اعتزال کا ہے یا خوارج کا ہے اور جہاں پر خارجیت والی بات آئے گی اس کو گول مول کر کے بیان کریں گے بداعت اور اہل بدت کی بات آئے گی گول مول کر کے بیان کریں گے تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کے بارے, بارے میں جاننا ضروری ہے کہ فلاں صاحب نے کتاب لکھی ہے ان کا منہج کیا کیونکہ کسی سے علم لیں گے تو جہاں سے علم لیں گے وہ علم ایک گھاٹ ہوتا ہے جیسے پانی کا گھاٹ ہوتا ہے نا تو علم ایک گھاٹ ہوتا ہے علم تو جس سے علم لے رہے ہیں اس کا علم بالکل صاف و شفاف ہے یا پھر گدلا ہے جہاں کا پانی گدلا ہے جس میں ملاوٹ ہے آپ وہاں کا پانی استعمال نہیں کرتے تاکہ آپ کی صحت محفوظ رہے تو پھر جس کا علم گدلہ ہے جو خود گدلا ہے اس کے علم سے کیسے آپ استفادہ کریں گے کیا آپ کے کی ایمان کی صحت کو خطرہ نہیں ہوگا تو اس لیے جس نے کتاب لکھی ہے یا جو تقریر کر رہے ہیں یا جو درس دے رہے ہیں ان کے عقیدے کے بارے میں ان کے فکر ان کی فکر کے بارے میں ان کے منہج کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں یہ بتائیں گے تو کس روشنی میں بتائیں گے شخص سال فوزان اور ان سے پہلے دیگر اہل علم کا کہنا ہے سال فوزان حفیظ اللہ وغیرہ کا کہ جس سے تم علم حاصل کرو یہ پتہ کر لو کہ ان کے مشائخ کون ہیں انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا اگر سلفی مشائخ ہوں گے موحدین ہوں گے تو یقینا یہ سکھانے والا تم کو عقیدہ توحید ہی سکھائے تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں اپنی تقریر میں یا تحریر میں فلاں عالم کی کتاب پڑھ لو پتہ چلتا ہے کہ یہ صوفی ہے اشعری ہے ماتوریدی ہے وہ آدمی خائن ہے اگر اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ میں فلاں کتاب کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں لیکن اس کتاب کا لکھنے والا اس کا عقیدہ ایسا ہے اس کا منہج ایسا ہے اگر آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ وضاحت نہیں کرتا تو یہ خیانت ہے کیونکہ کیا پتا اسی راہ سے وہ بھٹکنے لگے چنانچہ امام احمد رحم اللہ سے کہا گیا کہ فنا فلاں شخص نے ایک کتاب لکھی ہے روافظ کے رد میں تو امام احمد رحم اللہ نے کہا پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اس نے علم کلام بھی داخل کر دیا علم کلام بھی داخل کر دیا تو جس کے تعلق سے آپ جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے عقیدہ و منہج کے تعلق سے جاننا ضروری ہے کتاب چھوٹی ہو یا بڑی ہو اگر آپ نہیں جانیں گے اس میں داخل ہو جائیں گے بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے بدعت کے جو کانٹے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کانٹے آپ کو چھپتے جائیں گے بعد میں اس کا احساس ختم ہو جائے گا اور اس کی چبھن اچھی لگنے لگے گی اور بعد میں وہی بدعت کی نشر و اشاعت آپ کرنے لگیں گے تو یہ خاردار خار وادی ہے جس کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی حفاظت کر لیں تاکہ داخل ہونے کے بعد کہیں پہ نہ کپڑا پھنسے کپڑا پھنسے گا تو پھر دوسرا خریدا جا سکتا ہے عقیدہ پھنسے گا تو جلدی خریدا نہیں جا سکتا نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے کیونکہ آدمی اس کو صحیح سمجھ کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد اسی میں گرفتار ہوتا جاتا ہے اور دوسری چیز کہ پہلی چیز تو جس نے کتاب لکھی ہے ان کے تعلق سے جاننا ہے ان کے استاذ کو ان کے شاگرد کو ان کے عقیدے کو ان کے منج کو اسی طریقے سے اہل علم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اہل علم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ بھی جاننا اس کے بعد ہی اس سے علم لینا آج بھی یہ چیز لاگو ہوتا ہے کہ آپ جس سے علم لے رہے ہیں اہل علم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے کن کن علما سے پڑھا یا ڈائریکٹ بغیر سیڑھی کے یہاں پر چلے آئے ہیں اور لوگوں کو پڑھانے لگے ہیں جیسا کہ بردرس وغیرہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ ان آئے گا آگے چل کر کے اسی طریقے سے ان کے اساتذہ کیسے ہیں جن سے علم حاصل لیا ان کے شاگرد کیسے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے کے ساتھ ہے پھر کتاب کے بارے میں پتا کرنا ہے کہ کتاب کس موضوع کے تعلق سے کتاب کس موضوع کے تعلق سے ہے مزید یہ کہ یہ کتاب کیا ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے استاذ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اس کے ماہرین اور اس کے پڑھنے والے اور اس کے سمجھنے والے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں یا آپ ان سے سمجھ سکتے ہیں اکیلا اس کی وادی میں جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ آپ کے علم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو ان دو چیزوں کو جاننا کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل ضروری ہے مؤلف کے بارے میں اور مؤلف یعنی ان کی تعلیف کے بارے میں تو مؤلف ان کا نام ابو محمد الحسن ابن علی ابن خلف البر تھا ان کا نام ان کی کنیت تھی ابو محمد نام تھا الحسن اور ان کے والد کا نام تھا علی اور ان کے دادا کا نام تھا خلف البر بحاری. چونکہ یہ بربہار بربہار ایک قسم کا ہندوستانی ایک قسم کی دوا ہوتی ہے. جس کی یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے ان کے خاندان والے تو اسی کی طرف نسبت کی گئی دو سو ترپن ہجری میں ان کی ولادت ہوئی دو سو ترپن ہجری میں یعنی امام احمد رحم اللہ کی وفات کے کتنے سال کے بعد امام احمد رحم اللہ کب وفات پائے دو سو دو سو اکتالیس دو سو اکتالیس ہجری ان کے بارہ سال کے بعد وفات ہوئی امام بخاری سے تین سال، تین سال پہلے ولادت ہوئی. ان کے امام بخاری کی وفات سے ولادت تیسری صدی ہجری میں ہوئی ہے ان کے اساتذہ احمد ابن محمد ابن حجاج ابو بکر المرودی بڑے سنت کے عقیدے کے بڑے امام المرودی اور سہل ابن عبداللہ عتوری بہت بڑے امام ہیں سلفیت کے عقیدے کے منہج کے بہت بڑے امام اور ان کے شاگرد ان کے استاذ کے بارے میں تو پتہ چل گیا جو سلفیت کے امام ہیں آپ جن کی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے اساتذہ بھی سلفی تھے اور خالص سلفی تھے اور ان کے شاگرد میں بھی ایسے تھے جن کا نام ہے ابن بتا عبید عبید اللہ محمد الوک ابن بتا کے نام سے مشہور اور ان کی بھی کتاب ہے اور بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کتاب سے طویل کتاب ہے ان کے شاگرد نے اپنے استاذ سے متاثر ہو کر کے ابن بقار رحمہ اللہ نے بڑی طویل اور اچھی کتاب لکھی ہے عقیدے کے بعد میں بہت ہی مفصل کتاب لکھی ہے تو یہ پتہ چلا اسی طریقے سے ابن سمعون الواعد ان کی ایک کتاب الامالی ہے فوائد ہے ابن سمعون کی یہ بھی محدث تھے تو ان کے استاذ وہ بھی عالم تھے عقیدے اور منہج کے عالم تھے ان کے شاگرد بھی بعد میں چل کر کے عقیدہ اور منہج کے عالم تو کسی بھی جاننے والے کے تعلق سے میں نے کہا پتہ کرنا ہے کہ انہوں نے کن سے علم لیا اور ان کے ساتھ کون لوگ رہے اس کا پتہ یہاں پر ہمیں چلا ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں ابو عبداللہ الفقیر فرماتے ہیں کہ اگر بغدادی کو دیکھو بغداد میں رہنے والے کو دیکھو کہ وہ امام بربہاری رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ سلف ہے اگر بغداد میں رہنے والے کو دیکھو کہ وہ امام بربہاری رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ سلفی یعنی یہ اتنے بڑے عالم تھے اس زمانے میں کہ ان سے محبت سلفیت کی علامت سمجھی جاتی تھی اب کوئی شہلوانی رحمہ اللہ سے عداوت اور بغض رکھے گا اور کہے گا کہ ہم سلفی ہیں یہ ممکن ہو سکتا ہے کوئی نواب صدیق حسن خاں اللہ کو گالی گلوچ کرے گا اور ان سے بغض عداوت رکھے گا اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے اوپر کلام کرے گا بد کلامی کرے گا اور پھر اہل ریفیت کا اور سلفیت کا دعوی کرے گا کیا اس کی سلفیت ویلڈ ہوگی تو علماء سے محبت سلفیت کی علامت میں سے ہوتی ہے جو ابو بکرو عمر اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنما سے محبت کرے وہ اہل سنت میں سے اور کسی ایک صحابی سے بھی نفرت کرے یا نفرت کا اظہار کرے تو وہ بد ہے شاہبا انکار کرے چاہے کہ نہ چاہے تو یہ علماء سے اشخاص سے صحابہ سے بڑے بزرگوں سے جن کا عقیدہ و منحج صحیح و درست تھا ان سے بغض و عداوت کا اظہار کرنا سلفیت کے خلاف ہے اور ان سے محبت کا اظہار کرنا سلفیت کی علامت اور اس کا نشان ہے تو چنانچہ ابو عبداللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بغدادی کو دیکھو کہ امام بربہاری سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت میں سے بڑے متواضع اور خاکسار تھے۔ ان کے والد نے 70000 درہم میراث میں چھوڑا تھا۔ انہوں نے اللہ کے خاطر سب اپنے بھائی کو دے دیا اور علم کی راہ میں نکل پڑے اور ہم 70 روپے کے لیے تو قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں۔ 70 روپے کے لیے تو میراث کے معاملے میں بھی ادمی کو سوچنا چاہیے وہاں پر بھی تھوڑا سا تساهل سے کام لینا چاہیے اگر کسی کو کچھ کس زیادہ آپ دے, سکتے ہیں تو دے, دے اختلافات نام جس قدر اختلافات سے بچیں گے اسی قدر دین سے بھی قریب رہیں گے اور لوگوں کے دلوں سے بھی قریب رہیں گے تو یہ میراف کی بات ہے جو علماء آپ کو سمجھائیں گے پڑھائیں گے تو وہ اس تعلق سے آپ کو بتائیں گے آپ کی وفات تین انتیس ہجری میں ہو تین ہجری میں ہوئی گویا یہ امام تحاوی رحم اللہ کے معاصرین میں سے امام تہاوی رحم اللہ کی وفات تین چوبیس ہجری میں ہوئی ہے امام تحاوی رحم اللہ کی وفات تین سو چوبیس میں ہوئی ہے انہوں نے بھی عقیدۂ لکھی کچھ لوگ ان پر متشدد ہونے کا الزام لگاتے ہیں بڑے متشدد تھے کوئی بھی بات کہتے سلف نے ایسی بات نہیں کی کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تشدد جو ملت اسلامیہ میں تشدد کا چشمہ پھوٹا ہے یہ نہیں کے ذریعے سے تو اب امام سفیانی ایمان سفیان رحم اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم اپنے معلم کی خطا کو جاننا چاہتے ہو اذا اردت ان تعرف خطا معلمك فجالس الاخرين کہ اگر تم کو یہ پتہ کرنا ہے کہ تمہارا استاد غلطی کر رہا ہے کہ نہیں تو اپنے ہی استاد کے ہم مسلک کو ہم منهج استاد کے پاس بیٹھو اسی کتاب کے درس میں تو پتہ چل جائے گا کہ فلاں استاز غلطی کر رہے ہیں تو اب اس کتاب کو یہ عقیدے کی کتاب ہے شرح السنہ ان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی عقیدہ عقیدے کی امام احمد رحمہ اللہ ان کے بیٹے ہیں امام دارمی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ سفیان سوری رحم اللہ کی بھی کتاب ہے تو بہت سارے لوگوں کی کتاب ہے آپ اس کتاب کو ان کتابوں سے ملا لیں اگر یہ کتاب ان کے خلاف ہوگی تو مطلب یہ متشدد ہے اور نئی بات لائے لیکن یہ کتاب ان تمام لوگوں کے عقیدے کے موافق ہے تو اس کا یہ مطلب کہ یہ نئی چیز نہیں لائے ہیں بلکہ وہی چیز لائے ہیں جو صاحب کے زمانے سے چلتی آ کسی ایک آکھ بات میں یا ایک تعبیر میں آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ انہوں نے نیا عقیدہ لایا اس سلسلے میں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں یا ان پر تشدد کا الزام لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی کتاب کو دیگر علماء کی کتاب کے ساتھ بھی پڑھیں اور اس کا مراجہ کریں کتاب کا نام شرح السنہ کتاب کا نام شرح السنہ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو پھر عقیدہ کیسے ہو گیا سنت سے مراد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک سنت جب بولا جائے یہ سنت ہے تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے جو کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا اقرار اپنے زمانے میں کیا ہے اس کو ہم سنت کہتے ہیں کبھی سنت بدعت کے مقابلے میں کہا جاتا ہے یہ بدات ہے یعنی گمراہی کا طریقہ یہ سنت ہے یعنی اسلام کا طریقہ ہے کبھی سنت واجب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز سنت اور سنت عقیدے کو بھی بولا جاتا ہے سنت عقیدے کو بھی بولا جاتا ہے چنانچہ امام احمد رحم اللہ نے عقیدے میں جو کتاب لکھی ہے اس کا نام لکھا اس کا نام رکھا ہے السنة اصول اس عقیدے کے اصول تو سنت عقیدے کو بھی بولا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عقیدے کو اپنانا ہی اصل سنت کہلاتا ہے تو اس لیے اسلام ہی سنت ہے سنت ہی اسلام ہے ایسا قول مؤلف کا آگے چل کر کے آئے گا اور عقیدے کا بہت سارا نام ہے ایک تو عقیدہ ہے ایک توحید ہے ایک سنت ہے ایک شریعت ہے ان تمام یہ تمام مصطلحات جو ہیں یہ عقیدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہم ہم لوگ عقیدہ زیادہ تر بولتے ہیں یا عقیدہ توحید بولتے ہیں یا توحید بولتے ہیں لیکن عقیدے ہی کو سنت بھی کہتے ہیں جیسے ہم فجر کی نماز کو فجر کی نماز کہتے ہیں لیکن اسے قرآن الفجر بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے سلاط الغاح بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے سلاط الصَح بھی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں شریعت میں یہ نام آیا ہے ایک ہی چیز کا کئی نام نماز فجر سلاط الفجر غذات فجر یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے یہ تمام نام ایک ہی چیز کا نام ہے ویسے ہی عقیدے کو سنت بھی کہتے ہیں توحید بھی کہتے ہیں شریعت بھی کہتے ہیں ایمان بھی کہتے ہیں یہ تمام عقیدے کا نام ہے اسی مصطلح کا نام ہے عقیدے کو سیکھنے سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا لوگوں کے دلوں کو جوڑنا کیونکہ بہت ساری جگہوں پر آپ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ توحید کی بات نہیں کی جگہ اختلاف ہو جائے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے تو انہی تک تو توحید کو پھیلانا ہے نا اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ توحید سے نفرت کون کرتے تھے اہل کا اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام تک کو شہید کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے تک پر اس کی کوشش کی ہے صاحب کرام کو ان کی جگہوں سے نکال دیا عقیدہ توحید کی خاطر لیکن اسی عقیدہ توحید نے ان لوگوں کو آپس میں ان لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو جنم دیا ان لوگوں کو متفق کیا اسی عقیدہ توحید نے تو اتحاد و اتفاق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اور وہ اللہ رب العالمین اسی عقیدہ کے ذریعے سے لوگوں کو متحد اور متفق کرے گا تو اگر آپ ایک اسٹیج لگا کر کے اس میں ہر فکر کے لوگوں کو بلا کر کے اور کہہ دیں مولانا صاحب کے کان میں جا کر کے اہل عدیظ مولانا ہے دیکھیں ساری چیز بات کیجئے گا توحید اور شرک والی اور قبر پرستی والی نہیں کیجئے گا تو آپ انہیں اختلاف کی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اتحاد کی بات کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف بلانا کب سے اختلاف کی بات ہوگی وہ اللہ سے اختلاف کیسے رکھیں گے تو یہ مسئلہ اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو اس سے اختلاف نہیں ہوگا ظاہرن تو اختلاف ہوگا لیکن عقید توحید کی دعوت پہنچے گی وہ دعوت کو قبول کریں گے بعد میں جا کر کے اتفاق ہوگا تو اہل مکہ سب سے زیادہ اختلاف رکھتے تھے لیکن اسی توحید کی دعوت نے انہیں آپس میں ایسا متحد کر دیا کہ بڑے بڑی سے بڑی حکومت ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وز قرون کہ تم لوگ اللہ کی اس نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو اس وقت جب تم بالکل دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے پھر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ نے نعمت کے ذریعے سے ف اللہ فبئی تمہارے دلوں کو جوڑ دیا نعمت کیا ہے یہی توحید ہے عقید توحید ہے اسلام فاسبہ تم بھی ہی اللہ کی توحید کو اپنا کر کے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بنو اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر قلوب لو ان جمی اللہ قلوب اللہ اللہ کہ اگر لوگوں کو متحد متفق کرنے کے لیے آپ پورے پوری دنیا کا خزانہ خرچ کر دیتے پھر بھی لوگ متحد و متفق نہیں ہو پاتے ولا کن اللہ اللہ یہ <صح صح> بات کس کو کہی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علام کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لوگوں کو متحد اور متفق کرنے کے لیے پورے ہوئے زمین کے خزانے کو خرچ کر دیتے تو لوگ متحد متفق نہیں ہو پاتے لیکن اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے کس ذریعے سے فاس واہ تم بن اسی عقیدۂ توحید کے ذریعے سے تو کسی جگہ پر عقید توحید کے بیان سے اختلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کو نا بیان کرنے سے مزید اختلافات بڑھتے ہیں تو اگر اختلافات کا خطرہ ہوتا تو سب سے زیادہ خطرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اے وئن ہا ذی ہ امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون یہ ایک امت ہے یہ امت وحدت ہے اس لیے تم میری عبادت کرو یعنی اللہ کی توحید کو اپنانے سے امت متحد ہوگی اور اس کو چھوڑنے سے امت مختلف اور اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی۔ تو یہ چیز مؤلف کے بارے میں کچھ تھی اور اس کی ان کی کتاب جو عقیدے کی ہے اس کے نام کے بارے میں شرح مطلب بیان اور توضیح ہوتی ہے اور سنت عقیدے کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اب ہم کتاب کی شروعات کرتے ہیں امام بربہاری رحم اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا امام بربہاری رحم اللہ کی ولادت جو ہے دو ترپن ہجری میں اور وفات تین سو انتیس ہجری میں ہوئی یہ سلف کے زمانے کے لوگ ہیں چنانچہ امام رہبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ جو اصل سلف ہے خیر القرون کے اندر جو لوگ آتے ہیں جو تین سو صدی ہجری کے لوگ ہیں تین سو صدی ہجری رَس رس السنعت اختلاط یا رس الصلاط انہوں نے کہا کہ تین سو صدی ہجری کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ سلف کے اندر یعنی خیر القرون والی حدیث کے اندر شامل ہوتے ہیں کہتے ہیں امام بربہی رحم اللہ الحمد للہ اللذی للإسلام ومن علینا به. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی من ومن علیہ اور ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر کے ہمارے اوپر احسان کیا اگر اللہ چاہتا تو ہمیں غیروں میں پیدا کر دیتا یہ اللہ کا عدل ہوتا مسلمانوں میں پیدا کیا اللہ نے تو چاہتا بدعقیدہ بنا دیتا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اگر اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اس پر قائم رہنے کی اس کو سیکھنے کی اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کا خالص احسان ہے اس میں ہمارے علم کا ہماری شہرت کا ہمارے پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے جب یہ چیز اتنی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مزید سیکھا جائے اور اس کی نشر و کی جائے تو یہ اللہ کا خالص احسان ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا قل لا تمنو علی اسلام لائے ہو تو احسان جتلاو اللہ علیکم ان ایمان یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم نے اسلام کی اور ایمان لانے کی توفیق دیا صاحب کرام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا تو کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کون صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری چیز تن من دھن اپنے بال اپنے بچے اپنا ملک ہر ایک چیز اللہ کے راہ میں اس کی رضا کے خاطر اس کے دین کی سربلندی کے خاطر قربان کر دیا ان کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ اگر آپ بھی اتنی قربانی دینے کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو اللہ آپ کو ختم کر کے ایسی قوم کو لائے گا جو آپ سے بہتر ہو ان اس قوم کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ صرف اللہ کے لیے لوٹا دیا ہم نے تو اپنا کچھ بھی نہیں لٹایا تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اتنا بڑا احسان کیا ہے اگر اللہ اس نعمت کے عوض اس نعمت کے بعد کچھ بھی نہ دے پھر بھی آپ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں کیونکہ پوری دنیا کا امیر ترین شخص اپنی دولت کے عوض اپنی شہرت کے عوض جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے اور اگر آپ دنیا کے فقیر ترین اور سب سے محتاج اور بھوکے شخص ہیں لیکن عقیدہ توحید کا سیور آپ کے پاس ہے وہ دولت آپ کے پاس ہے تو صرف ایک قدم نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے جتنی بڑی دو دنیا عطا کرے گا جنت کے تو اللہ رب العالمین کو وہ شخص جو بالکل فقیر قلاش ہو لیکن معاہد ہو وہ اس پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب پوری دنیا کے مقابلے میں اللہ کیا وہ محترم ہے وہ معزز ہے عقیدہ توحید والا تو اگر عقیدہ توحید کو سمجھنے کی جاننے کی توفیق ملی ہے تو اس کو بچا کر کے رکھے شرک سے بدعات سے تو جب تک سیکھیں گے نہیں اس وقت تک اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو حفاظت کے جو ذرائع ہیں وہ کتابوں میں ہیں علماء نے بیان کیے ہیں یہاں پر بھی تقریباً ہر ہفتہ عقیدے کی کتاب کا درس ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہو لوگوں کو پڑھانے والے نہیں ملتے ہیں پیسے دے کر کے آپ, کو یہاں دعوی سنٹر سے فری میں پڑھایا جا رہا ہے اس کی قیمت قبر سے لے کر کے آخرت تک سمجھ میں آئی ہر کسی کو ہم کو یا آپ کو جنت یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب آپ کو ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ لا سلینی سلیم علی ماشت اگر تم میرا مال چاہیے مجھ سے مانگ لو لیکن تم سمجھتی ہو کہ نبی کی بیٹی ہو جنت میں چلی جاؤ گے تو خواب و خیال ہے لا تغ... لا سلین میں اللہ, اللہ کیا تمہارے کام نہیں آ سکتا تو آپ آئیں سیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں اس, سے آپ کو, اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے آپ اپنی جنت کو بنانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں اس کی آپ کو پرواہ ہونی چاہیے ورنہ ہزار لوگ لائے جائیں گے قیامت کے دن ایک شخص جنت میں جائے گا نو سو ننانوے کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا اللہ کو کیا پرواہ ہوگی اس کو کوئی پرواہ نہیں آپ ہم کافر ہوں ہم مشرق ہوں ہم ایماندار ہوں بے ایمان ہو گنہ ہو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہمیں اپنی جنت کی خود پرواہ کرنی خود محنت کر کے نیک اعمال کر کے رب کو راضی کر کے حاصل کرنا ورنہ یہ دنیا یوں ہی رہے گی ہزاروں لوگ مر رہے ہیں ہم بھی مر جائیں گے اللہ کو فیصلہ کرنا ہے امال کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرے گا تو جو عقیدے کا درس ہوتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین کو اس کی رحمت کو اس کی مغفرت کو جاننے کی کوشش کریں اس کا ذریعہ یہی ہے کہ علماء کے دروس میں حاضر ہوں تب جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی نعمت دے کر کے کتنا بڑا احسان کیا اس کے بعد امام بربہاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اخراج ناپی خیر ام کہ اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا کیا اللہ نے قرآن مجید میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی خود بھی عمل کرو لوگوں کی بھی بھلی بات کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو عقیدہ توحید کو دوسروں تک بھی تک خود بھی عمل کرو دوسروں تک بھی پھیلاؤ شرک سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرو فنس الہ توفی قلیمہ واہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے جس سے وہ خوش ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے وحب غم مایق رہ خط اور ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں انسلام سن و سنت ہی السلام کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام تو ایک تو مطلب یہی ہوا کہ جو اسلام کا معنی ہے وہی سنت کا مانا ابھی معنی گزرانا سنت کئی معنی میں آتا ہے اس میں سے ایک عقیدہ کا معنی ہے پورا دین اسلام ہی عقیدہ ہے سنت ہے اور ایک معنی یہ ہوا کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو وہ اللہ کو مان کر کے یعنی کلمہ کا اقرار کر رہا تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن محمد الرسول اللہ پر عمل نہیں کر رہا تو ایک یہ مطلب کہ سنت کا مطلب جو ہے یہاں پر وہی اسلام ہے وہی سنت ہے جب تک انسان سنت پر عمل نہ کر لے پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا چنانچہ سنت رسول کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی کہہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے صرف اللہ کو مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کریں گے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولدی نصیب لَنبی احدن ہادہ کی اس امت کا کوئی بھی مسلمان چاہے وہ یہودی ہو کوئی بھی انسان چاہے وہ یہودی ہو یا نسرانی ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اوپر ایمان نہ لے آئے. تو جب تک نبی کے اوپر ایمان نہ لایا جائے نبی کی سنتوں کو نہ مانا جائے اس وقت تک کسی کا کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے تو سنت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں اسی طریقے سے کوئی نبی کو مانے لیکن عقید توحید کو مانے ہی نہیں اللہ کی توہلانیت کا اقرار ہی نہیں کرے تو جس کے پاس عقید توحید نہیں نبی کی محبت بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو اسلام ہی سنت ہے یعنی اسلام کے بغیر سنت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں اور اسلام کے بغیر سنت کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں فمی ن لزوم الجماح سنت کا تقاضا یہ ہے یعنی اسلام کا عقیدہ یہ ہے اور اسلام کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑا جائے اب جماعت کس کو کہتے ہیں جماعت کس کو کہتے ہیں اکثریت کو ہے نا اکثریت کو زیادہ لوگوں کو ایک مانا تو یہ جو کہ عام مانا لیکن جماعت کا مطلب یہاں پر یہ نہیں جو کہتا ہے جن کے ساتھ اکثریت ہو تو عقیدہ اسلام جو ہے کوئی جمہوری ملک نہیں ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ پڑے گا وہ جیت جائے گا یہاں پر جماعت کا مطلب یہ ہے حق وہ حق جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو گرچہ اس کا ماننے والا اکیلا ہی کیوں اگر اس کا ماننے والا اکیلا ہے وہی حق پر ہے جس مسئلے پر وہ قائم ہے جس موقف پر اسی موقف پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے اور پوری دنیا کے عالم اس کے مخالف ہیں تو پوری دنیا کے عالم باطل پر ہیں وہ اکیلا شخص حق پر تو جماعت حق کو کہتے ہیں اس حق کو جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو یہ نہیں کہ جس پہ جس کے قائل سب لوگ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ تو بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اس کے قائل اکثر ہیں اسلام اکثریت کی طرف نہیں بلاتا ہے اسلام کتاب و سنت کی طرف بلاتا ہے. یہ نہ دکھاؤ کہ کتنے سر آپ کے پاس ہیں کتنے علماء نے دستخط کیا یہ دکھاؤ کہ جس مسئلے کو تم کہہ رہے ہو اس کے اوپر کتاب اللہ و سنت رسول کی بھی مہر ہے اگر نہیں ہے تو پوری دنیا بھی اس مسئلے کو صحیح کہہ رہی ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں مان سکتے کیونکہ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا تو من اصول من لزوم الجما جماعت کو لازم پکڑنا یعنی حق کو لازم پکڑنا گرچہ آدمی اکیلے ہی کیوں نہ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدك کہ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے موافق ہو گرچہ آپ اکیلے کیوں نہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اپنے زمانے میں تن تنہا تھے اب پوری دنیا کے اس وقت جتنے بھی لوگ ان کے پورے علاقے کے تھے سب ایک طرف تھے اب اس میں اقل مند بھی رہے ہوں گے ذی ہوش بھی رہے ہوں گے ذہین بھی رہے ہوں گے تو آج کے زمانے میں ہم لوگ رہتے تو کہتے اتنے سارے لوگ غلط ہو جائیں گے اور خالی اکیلے ابراہیم علیہ السلام صحیح پر ہوں گے وہی صحیح پر ہوں گے کیونکہ جو عقیدۂ تو کی دعوت دیتا ہے کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے وہی صحیح پر ہوتا ہے جو آبا و اجداد اور اکثریت کی طرف بلاتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا تو حق کثرت معیار نہیں ہے حق کا معیار کتاب و سنت ہے چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا تذکرہ ابھی آیا انہوں نے کہا الجماعت ما وافق الحق کا ولا وحدك کہ جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے ساتھ ہو جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو گرچہ اس کے ماننے والا اکیلا ہی کیوں نہ ہو تو معیار حق جو ہے وہ کتاب و سنت ہے چنانچہ ہدایت کی پیروی کرو سلف سالحین کے راستوں کی پیروی کرو اس راستے پر اگر بہت کم لوگ ہیں اور دوسرے راستے پر بہت زیادہ لوگ ہیں تو اسے دیکھ کر کے گھبراؤ مت بلکہ جو حق کا راستہ ہے اسی پر چلنے والے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں واییا کا وترق الدلاله ولا تغتر بكثره الهالکین علیہ کہ جو کہ جو کثرت ہے اس سے دھوکے میں نہ آؤ اور اس راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ہلاک برباد ہونے والے ہیں وہ تمہیں مایوسی میں نہ ڈالیں کہ اتنے سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں یہ چار پانچ لوگ چھ لوگ جو عقیدۂ توحید اور منہج وغیرہ کی بات کر رہے ہیں یہی صحیح کیسے ہو سکتے ہیں نہ یہ صحیح ہوں گے نہ وہ صحیح ہوں گے صرف کتاب و سنت صحیح ہوگا اور صلط صالحین صاحب اکرام کا منہج صحیح ہوگا دونوں کی باتوں کو لے کر کے کتاب و سنت اور منہج سلف پیش کریں دیکھیں کس کی کتاب و سنت اور منہج صلف کے موافق کا وہی حق پر ہے گھر اس کا کہنے والا ایک ہے کیوں نہ یہ حضیل بن عیاض رحمہ اللہ صرف صالحین میں سے ان کا کہنا اور حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان فتنوں کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ جب وہ فتنیں میں دیکھنوں تو ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی وسیعت اور نصیحت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتلما المسلمین و مسلم کہ مسلمان کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑنا مسلمان کی جماعت وہ نہیں جو جمیت ہوتی ہے مسلمان کی جماعت جو لوگ حق پر عقید توحید پر قائم کیونکہ انہیں کے کی ساتھ رہنا ذریعہ نجات ہو سکتا ہے نجات کا سبب بن سکتا ہے اور امام جو مسلم حاکم ہیں ان کی قیادت اگر کسی ملک کی قیادت اس جماعت کی قیادت کسی مسلم حاکم کے ہاتھ میں ہو تو کسی بھی جماعت کے لیے حاکم میں وقت کا ہونا ضروری ہے اگر حاکم میں وقت نہ ہو تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے چنانچہ جماء رضی اللہ کیا <كُلَّهَا> اگر اس وقت امام امام بھی نہیں ہو ہاتھی میں وقت نہ ہو تو کیا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا اور صرف حق کے ساتھ ہی کھڑے رہنا اور حق کتاب و سنت کے راستے کو کہتے ہیں کتاب و سنت جس مسئلے پر حق کہتے ہیں یا اسی موقف کو حق والا موقف کہتے ہیں ابو شامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا مطلب لزوم الحق و و جماعت کا مطلب جماعت کو لازم پکڑنا اس کا مطلب حق کو لازم پکڑنا اور اس کی اتباع کرنا وَإِن كَانَ الْمُتَمَسِّكُ بِالْحَقِّ قَلِيلًا گرچہ حق پر چلنے والے کم کیوں نہ ہو وَالْمُخَالِفْ لَهُ كَثِيرًا اور اس کے مخالف بہت زیادہ کیوں نہ ہو کیونکہ حق وہی ہے جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر فلاں سب فرقہ میری امت کتنی فرقوں میں بٹے گی تہتر فرقوں میں کتنا جہنم میں جائے گا اور کتنا جنت میں جائے گا اکثریت کہاں جائے گی بہتر فرقے فرقے کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ آتے تو نبی نے اکثریت کو نہیں کہا کہ ایک ہی جائے گا اور یہ بھی نہیں کہا کہ اسی ایک کو لازم پکڑو صحاب میرے میرے کے طریقے پر ہوگا. تو سب ہلاک ہو رہے ہیں سب برباد ہو رہے ہیں سب بداپ کو پھیلا رہے ہیں،, کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھ رہے ہیں آپ اکیلے آئے ہیں کہنے کے لیے ایسی باتیں نہ کہیں دیکھیں صحابے کے نے کس طریقے سے اسلام کے اوپر عمل کیا ہے کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رہنے کے لیے کہا ہے کس طریقے کا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے کن لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے کسرت کی طرف مت جائیں کسرت کی طرف جائیں گے تو ایک ہزار میں سے 999 کو جہنم میں اللہ داخل کرے گا ایک کو جنت میں داخل کرے گا کیا آپ 999 کے ساتھ بھاگنے والوں میں سے ہوں گے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہتر فرقے ہوں گے بہتر کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا صرف ایک کو جنت میں داخل کرے گا اکثر یہ کہاں جا رہی ہے تو کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے اکثر لوگ جو ایسے کہتے ہیں سب غلط ہو جائیں گے یہ ایک دو آدمی تین آدمی کہنے والا صحیح کیسے ہو جائے گا آپ کے ذہن میں صرف ایک بات رہنی چاہیے کہ ایک حق کہنے والا ایک ہو یا ایک لاکھ ہو یا ایک کروڑ ہو یا پوری دنیا ہو یا کوئی بھی نہ ہو حق وہی ہوگا جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہوگی بس اور جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق وہی ہے یا حق پرس جماعت وہی ہے جس پر میں ہوں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیتے کہ جو میرے طریقے پر ہوگا ماں انا علیہ وہی حق پر اور یقینا جو نبی کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا لیکن اسحابی کا اضافہ کیوں کیا کیونکہ ساری جماعتیں کہتے ہیں حتیٰ کہ روابط سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے ہم نبی کے طریقے پر خوارج بھی کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے کے طریقے پر معتصلہ بھی کہتے ہیں صوفی سب لوگ کہتے ہیں ہم تو نبی کے طریقے پر لیکن جب آپ صحابہ کی بات لائیں گے کہ تم جو اس مسئلے کو مان رہے ہو فلا طریقے کو مان رہے ہو فلا موقف میں جو فلا چیز میں جو تمہارا موقف ہے صحابہ کا موقف تو اس تعلق سے الگ تھا تو جیسے صحابہ کا تذکرہ ہوگا تمام بداطیں چھٹ جائیں گی تمام گمراہیاں تاریکیاں ختم ہو جائے گی یہ منہج صدف کا منہج صحابہ کا فائدہ ہوتا ہے کہ بدعت اور اہل بدعت بھاگ جاتے ہیں اور حق پرست باقی رہتے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق پر وہی جماعت ہوگی یہ نہیں کہ صرف یہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی کے راستے پر چلنے بلکہ صحابہ کے طریقے پر بھی ہو کہ نبی کے طریقے کو ویسے مانے جیسے صحاب کرام نے مان کر کے دکھایا ہے فین آ منت لمب فقی ترو اگر آنے والے لوگ ویسے ایمان لائے اس طریقے سے عمل کیے اسلام پر جیسے صحابہ اکرام نے کیا ہے تو جا کر کے ان کو ہدایت مل سکتی ہے تو بغیر اس کے اضافے کے بھی بات مکمل تھی کہ جنت میں جانے والا وہ گروہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا لیکن اصحابی کا اضافہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا کہ وہ طریقہ ضروری ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کے طریقے کے موافق ہو یعنی منہج سلف کے موافق ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ الگ سے کوئی نئی چیز آئی ہے منہج سلف یہ وہ چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد قرار دیا ہے جنت میں جانے تو جماعت کا مطلب کیا ہوا حق یعنی کتاب و سنت کی دلیل جس مسئلے پر ہوگی وہی حق ہوگا گھرچے اس مسئلے کے ماننے والے ایک ہوں دو ہوں یا کوئی بھی نہ ہو پھر بھی وہی حق ہوگا اور کثرت کسی مسئلے پر اگر قائم ہو کسی موقف پر قائم ہو تو وہ حق کے ہونے کی دلیل نہیں ہے حق کے ہونے کی دلیل کتاب و سنت اور فهم سلف ہے تو کہتے ہیں فمن السنه لزوم الجماعه یہ عقیدے کا اہم مسئلہ ہے کہ جماعت کو حق کو اختیار کیا جائے فمن رغب عن الجماعه وفارقها جس نے حق کو چھوڑا حق والی جماعت کو چھوڑا یا اس سے بے رغبتی کا اظہار کیا فقد خلع عرف قط الاسلام من عنقه وكان ظالما مذلا تو اس نے اسلام کو اپنے گردن سے نکال دیا اسلام کے پٹے کو اور وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں لوگوں کو گمراہ خود بھی گمراہ ہوگا لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا ترجمہ آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس میں موجود ہے ترجمہ آپ کے سامنے اس عبارت کے جو ترجمہ ہے فمن سنتی لزوم الجما فمن رغب عن وفارقها فقد خلع اسلام من انل جماعتی وقان مدلّہ یہ ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بعد اسی جملے کی فمی نسوم الجما اسی عبارت کی مزید تشریح کر رہے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ولساس اساس کا مطلب بنیاد فاؤنڈیشن ولاس اللہ تبنا الجماح جس بنیاد پر جس جن چیز پر جس چیز پر جماعت کی بنیاد رکھی جائے گی وہ کون سی چیز ہوگی ہم اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جماعت کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر ہوگی یعنی انہیں کے فہم پر انہیں کے طریقے پر ہوگی اور وہ اہل سنتی وال جماعت اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے یعنی جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا قرآن میں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوان کہ جو سابقین الاولین ہیں مہاجرین انصار میں سے اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں اخلاص للهیت کے ساتھ اللہ ان سے راضی تو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا اور انہوں نے جس طریقے سے اسلام کو مانا ہے سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھنا اللہ کی رضا کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فین آ من تمبک جیسا کہ میں نے ابھی آیت پیش کی کہ اس طریقے سے ایمان لانا ہے جیسا صحابہ کرام نے ایمان لا کر کے دکھایا اور حدیف اور اس کے بعد ایک قول ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کا من کا نت اسب اسحابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ بنانا چاہتا ہے کسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اسوہ بنائے تو دین کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کرام کا فہم ہے اور یہ حد سے زیادہ ضروری ہے اس کے بنا جنہوں نے اس فہم کا انکار کیا وہ اسلام سے نکلے بلکہ گمراہ ہو گئے اب ایک فرقہ ہے جس کو خوارج کہتے ہیں جس کو خوارج کہتے ہیں اب دیکھیں ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے دین کو سمجھنے میں صحابہ کرام کو ذریعہ نہیں بنایا یہ خوارج ہو گئے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اور معاویہ رضی, رضی, رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اور اس میں جو تحکیم کی بات ہوئی کہ فیصلہ کریں گے ابو موسیٰ العشری اور عبداللہ بن عباس اور عمر بن العاصر رضی اللہ عنہم اجمعین تو ان لوگوں نے کہا جو خوارش تھے کہ حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے آپ نے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کو دے دی ان حکم اللہ اللہ کی مخالفت چنانچہ وہ لوگ نکل گئے اور جب نکل گئے صحابہ اکرام کا ساتھ چھوڑا تو صحابہ اکرام کا ساتھ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ صحابہ اکرام کو قتل کرنے کے لیے باضابطہ میدان جنگ سجانے لگے ان کی تقسییر کرنے لگے اب بلکہ بعض صحابہ کو جیسے عبد الرحمان ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دین کے خاطر اللہ کے رضا کے خاطر قتل بھی کیا تھا تو صحابہ کا ساتھ چھوڑنے سے ان کے فہم کو چھوڑنے سے اسی قسم کی گمراہی آتی ہے اور اسی قوم کے بارے میں خوارش کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ان لوگوں کو ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد و سمود کو قتل کیا تھا تو ان کی غلطی کیا تھی ان کی غلطی یہ نہیں تھی کہ دین کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے عبادت گزار ہوں گے بڑے اچھے سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے بڑی اچھی نماز پڑھنے والے ہوں گے لیکن دین سے نکل جائیں گے دین سے نکلنا جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی مخالفت دین سے نکلنے کا سبب بنا ان کے دین سے نکلنے کا سبب صحاب کرام کی مخالفت بنی جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑا تو جا کر کے نہروان پر بسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بشارت دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ان سے قتال کریں گے اور ان کو ماریں گے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال بھی کیا ان کے لوگوں کو مارا بھی تو صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑنا ان کے طریقے کو چھوڑنا انسان کو گمراہی کی گمراہی کے راستے پر لگا دیتا ہے اور ایسی گمراہی کے راستے پر کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ میں اگر زندہ ہوتا ہوں تو انہیں عاد اور سمود کی طریقے سے قتل کرتا تو صحابہ کا فہم اور ان کا مسلک ان کا منہج ماننا اس لیے ضروری ہے اور یہ اللہ نے اس کے رسول نے کہا ہے ماننے کے لیے کوئی آج کی ایجاد شدہ چیز نہیں ہے یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے چیز کو کہنے والے جماعت کی جو بنیاد ہوگی وہ صحابہ اکرام کا مسلک منہج اور فہم ہوگا اور صحابۂ اکرام کو جو ساتھی ہیں اور چلنے والے لوگ اہل سنا وما کہلائیں گے اور ان کے ان کے راستے سے ہٹنے والے لوگ اہل الوداع ودالہ کہلائیں گے ان کے راستے سے ہٹنے والے لوگ اہلا و دلالہ کہلائیں گے چنانچہ کہتے ہیں امام بربہ رحم اللہ فمل عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ فقت <وَبْتَدَعًا> کہ جو ان سے نہیں لے گا کن سے یعنی صحابہ کرام سے جو علم حاصل نہیں کرے گا ان کے راستے پر نہیں چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور بدتی ہو جائے گا اور ہر بدت کیا ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے ابھی میں نے بتایا کہ خوارج گمراہ کیوں حالانکہ عبادت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہد قرآن پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحر ثابت ہوئی کہ انہوں نے صحاب کرام کی مخالفت کی ان کا ساتھ چھوڑا ان کے خلاف تلوار اٹھایا صحاب کرام کی تقویر کی مسلمانوں کی تقویر کی یہاں تک کہ وہ پوری طریقے سے گمراہی کے راستے پر چلے گئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان سے مناظرہ کرنے کے لئے گئے تھے خوارج سے, نہروان پر تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دیکھو تمہاری بہت ساری گمراہی کی دلیل ہے اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے تمہارے گمراہی پر ہونے کی کہ نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی بھی تمہارے ساتھ تمہارے موقف میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں یہ تمہارے گمراہ ہونے کی دلیل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس واقعے کو امام حاکم رحم اللہ نے اپنی مستدرک میں نقل کیا تو اگر آپ کے پاس آپ صحابہ کے موقف سے دور کھڑے یا ہٹ کر کے کھڑے تو آپ گمراہی کے راستے پر جنت میں جانے والا جو راستہ ہے وہ صحابہ کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے ڈائیورشن آپ نہیں لے سکتے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج منہج سلف کی منہج سلف جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ کا منہج ہوتا ہے اصل جو صلف ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کے زمین اسی زمن میں داخل ہیں ان کے بعد آنے والے لوگ اصل صلف صحابہ کرام تو منحج صلف یعنی منحج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جس کا پورا تذکرہ اس کتاب میں انشاءاللہ آئے گا چنانچہ عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں لا عذر لأحد فی ضلالت رکبہ حسیبہ حدہ ولا فی حدن تركه رضی کا جو یہ قول ہے یہ برقطے ہے برقطے مطلب کہ یہ ضعیف ہے جس راوی نے بیان کیا ہے حسن بسی رحمہ اللہ ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے تو اس کو عروم حدیث کی اصطلاح میں منقطع کہتے ہیں مطلب کٹا ہوا یہ سلسلہ جو ہے کٹا ہوا ہے کیونکہ ان کی ملاقات ان سے ثابت نہیں ہے لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا اثر اسی معنی کا ہے جس سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے لیکن ثابت جو ہے حضرت جو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے ان کا بھی یہ قول ہے اس قول کی صنعت کے سلسلے میں بھی بازن نے کہا ہے کہ یہ بھی اس کی بھی صنعت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے یعنی اس کے اندر انقطاع ہے لیکن یہ ایسا معنی ہے جس معنی کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر غور و فکر کیا جا سکتا ہے اس کے اندر غور و فکر کیا جا سکتا ہے تو لا عذر لاحد رقی بہا حسی بہا ہدا کہ کوئی انسان اگر گمراہی کے اوپر سوار ہو جائے گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کے سوار ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی یہ نہیں کہے ہم سے غلطی ہو گئی اللہ سے کہے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی رب جیون اللہ تعالیٰ کر دے لعلی احمل پھر سے ہم نیک عمل کریں گے نہیں آپ کو مہلت ملی ایک زندگی ملی اس میں موت ملی اس میں زندگی ملی قرآن بھیجا گیا نبی بھیجے گئے سمجھانے والے بھیجے گئے پھر بھی آپ نے اختیار کیا کس کو گمراہی کو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے اس کو جلایا جا رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے تو ڈر کے مارے آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ کہے گا کل کہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ کیوں کی اسلام بالکل واضح اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے بیان کر دیا ہر ایک چیز کی وضاحت کر دی خیر و شر کو بتا دیا حق اور باطل کو بتا دیا ہر ایک مسئلے کی وضاحت کر دی ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اگر کوئی انسان ہدایت کے اوپر گمراہی کو ترجیح دے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا تو وہی معنی ہے لا عزر علی رکی بہا ہنسی بہا ہدا کہ اگر کوئی گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کے اختیار کرے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا اور نہیں اگر کوئی کسی ہدایت کو گمراہی سمجھ کر کے اختیار کرے تو اس کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا فقد بینچل امور یعنی اسلام نے تمام چیزوں کو بالکل مکمل کر دیا واضح کر دیا اللہ نے کہا محکمل تو نکم تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وما انزلنا للناس ما نزل کہ ہم نے جو قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس لیے تاکہ آپ اس قرآن مجید کی اچھے سے تفسیر اچھے سے اس کی تفسیر اس کی تودی اور اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہر ایک چیز کی وضاحت کر دی حتیٰ کہ ایک صاحبی ہی کہتے ہیں کہ آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہوتا تھا اور اس میں بھی امت کے لیے کوئی بھلائی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو باخبر کرتے کہ دیکھو اس پرندے میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے ہنسنے میں بھلائی تھی مسکرانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کفی وجہ کا صدقہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر کہ مسکراؤ کے مسکراؤ گے تو صدقہ ملے گا اور صدقے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں جنت میں جانے کی راہیں آسان ہوتی ہیں ہر ایک چیز جس کے اندر امت کے کے لیے بھلائی چھپی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور ہر وہ چیز جس کے اندر امت کے لیے برائی تھی امت گمراہ ہو سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور اس سے دور رہنے کی تلقین فرما دی اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کو ہدایت سمجھ کر کے ہدایت کو گمراہی سمجھ کر کے اختیار کرے تو اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ رہ جا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا دین احکم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور شیطان کا تو کام ہی ہے جی ہے کہ سنت اور جماعت نے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے سنت اور جماعت نے ہر چیز کو محکم کر دیا پختہ کر دیا ان سنتول جمع عربی عبارت ہے اور عربی میں عبارتیں پوشیدہ ہوتی ہیں یہ جو لوگ بلاغت کو جانتے ہیں عربی ادب سے واقف ہیں یا عربی عبارت کو جانتے ہیں ان السنۃ ای ان اهل السنۃ والجماعت کہ اہل سنت والجماعت نے معاملے دین کے تمام معاملے کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا محکم انداز میں اور اہل سنت والجماعت کی بات گزر چکی ہے کون ہیں وہ لوگ صحابہ کرام اور ان کے راستے پر چلنے والے صحابہ کرام نے یہ تربیت یہ دین کس سے لیا تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بیان نہیں کیے ہوتے تو صحابہ کرام کیسے مکمل بیان کرتے اس کا مطلب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بیان کر دیا اور اس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ نے کیا الیوم اکمل کو اسی تعلیم اور تربیت کو صحابہ کرام نے سیکھا جانا اس پر عمل کیا اور اپنے بعد والے تک اس کو منتقل کیا تو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے عذر باقی اس لیے نہیں رہ جائے گا اگر کوئی گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی سمجھ کر کے اختیار کرے گا کیونکہ اہل سنت والجماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے وَتَبَيَّنَ اور ہر ایک چیز کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے اور واضح ہو گئی ہیں تو لوگوں کے لیے اتباع کے سوا یعنی نبی کی سنت کی اتباع کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا تو الحق جو ہے محصور ہے کس میں اہل سنت والجماعت کی اتباء میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑنے میں اور جماعت کا مطلب کثرت نہیں کیا ہے حق ہے کتاب و سنت کی دلیل ہے منہج سلف ہے اور فما بعد فماد آباد کہ کتاب و سنت کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ اور بچ نہیں جاتا ہے ان باتوں پر ہم اس نشست کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور ان اللہ اگلی مجلس کا آغاز مغرب کیا مغرب کی نماز کے بعد ہوگا ان شاء اللہ محترم پہ نشست کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے لیے مختصر ناشتے چائے کے کا کیا گیا ہے پیچھے کی سائڈ میں صفائی کا آپ لوگ خیال رکھیں خواتین بھی اوپر موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں مسجد ہے اور آپ لوگ ناشتہ کریں انشاءاللہ شاء مغرب کی نماز کے فوری بعد پھر دوسری نشید کا آغاز ہوگا جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیمار